زور بطن اکرا بھائی بتلائیں گے کہ یہ کون سا سیدھا ہے زورے بطن میننگ لکھیں اس کے میننگ لکھیں زور کا جیسے میں پوچھتا ہوں نا بھائی زرب کا میننگ لکھیں تو آپ لکھیں مارا اس ایک آدمی نے تو اس کو کیا آپ نے ماضی بتلا دیا کہ مارا اس ایک آدمی نے کیا بتلا دیا واحد مزہ واحد تو ترجمہ اس کا بتلایا مارا اس ایک آدمی نے مارا ان دو آدمیوں نے مارا ان سب آدمیوں نے تو اس کا ترجمہ بتلائے بھائی نے بھی صحیح نہیں بتلایا ڈاک شاہ بھی غلطی کی ہے غلطی کی ہے جی کاشی بھائی نے بتلا کہ خیر ماضی یہ مجبور ہے کہ تم سب عورتیں ماری جاؤ ماری گئی تم سب ہیں. یہ تو آپ لوگوں نے لکھا ہے ماری جاؤ گی تو یہ تو مستقبل بن گیا یہ تو مزاح بن گیا یہ ہے زورے تو رفیل ماضی مجھول ہے کہ تم سب اور ماری گئی ماری جاؤ گی نہیں ماری گئی زورے بطور زورے با زور با زوری بو زور بت زورے بتا زور بنا زور تا زور تما زور تم زور زور تما زورے ماری گئی تم سب عورتیں ماری ماری جاؤ گی نہیں نہیں مستقب نہیںمہ جی مونس حاضر ہے لیکن یہ پھر ماضی مجرور ہے ٹھیک ہے تو مستقبل نہیں ہوگا یہاں پر ماضی کا ترجمہ ہوگا جی لم یا زبر اس کا ترجمہ لکھیں لم یا زبر بنا بتایا بسما لکھے بتایا معنی لکھے مارا اس ایک آدمی نے اس پرشا فرماتے ہیں موت بھائی کیا رشا فرماتے ہیں جی منیل بھائی بھائی لمبے جب داخل ہوتا ہے مزارے پر تو یہ ماضی منفی کا معنی دیتا ہے جیسے زرا در مارا اس کو اب منفی کرنے کے لیے ما لگا دیتے ہیں کہتے ہیں ما زرا در نہیں مارا یہی تجمہ لمب عزر کا ہوتا ہے نہیں مارا اس ایک آدمی نے تو کاشف جی نے صحیح بتایا کہ نہیں مارا ان سب عورتوں نے نہیں مارا ان سب عورتوں نے نہیں مارے گی تو یہ مستقبل ہو جائے گا نہیں مارا ان سب عورتوں نے جی منجی بھائی نے لکھا ہے ان سب عورتوں نے نہیں مارا ٹھیک ہے اچھا تو اب بتلائیں ہرگز یں گے ہم ہرگز نہیں ماریں گے اس پر بھی کریں ہم ہرگز نہیں ماریں گے اور کوئی ہم ہرگیز نہیں ماریں گے بھئی کنفرم ہے ایسے نہ ہو کاشی کو دیکھ کر سب غلطی پر جو عجما کر پڑی جی بھائی لنز اور ایک تو تاکید ہو اور پھر مستقبل کی نفی ہو اس میں جو لنسباخلا دخل ہوتا ہے لن یا ہر گرز نہیں مارے گا وہ ایک آدمی بہ ہر گرز نہیں ماریں گے ہم چاہے دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں یا کچھ مرد اور کچھ عورتیں کٹھے ہو کر ٹھیک ہے کاشف بھائی آپ آخر میں لکھیں پہلے سب لکھیں باقی ساتھی مال تو ایک عورت مار تو ایک عورت میر بھائی رات کو نا آٹھ سے دس بجے جو کلاس اول ہوتی ہے نا اس میں ان میں صرف اول پڑھائی آپ اس میں شریک ضرور وقت کریں آٹھ سے دس بجے جی بھائی مار تو ایک عورت ایک جی منی جی کاشیف بھائی, جی بھائی, جی بھائی اور منی بھائی نے صحیح لکھا ہے کہ ازر بھی باقی پتہ نہیں دارسا نے کیا لکھا ہے ازرب نے جمع ہو گیا حاضر ازری بی نے کیا لکھا ہے یہ لذم کہہ رب رہا ہوں ازری بی مار تو ایک عورت مر جائیں گے ہم دو مرد مارے جائیں گے ہم دو مرد اس کی عربی بنائے مارے جائیں گے ہم دو مرد بھائی یہ اجرا یہ ایکسرسائز یہ مشق جو ہے یہ مین چیز ہوتی ہے اس کے بغیر صرف پڑھنے سے اور یاد کرنے سے صرف نہیں آتی اجرا بڑی چیز ہوتی ہے لکھا ہے اور, اور کاشپ بھائی آپ کا ایک ہے نا ان کو ہو گیا وہ جو رات آپ نے کہا تھا وہی انہوں نے اب کہا ہے وہی آپ والا ہی لفظ ہے آپ نے یہی کہا تھا کہ کا جرہ ناشپ ہو گیا मारे जाएंगे हम दो मर्द जी काशिक भाई जी काशिक भाई आप देखें मारे जाएंगे हम दो मर्द جی ڈاکٹر صاحب نے کاشف بہن سے لکھا ہے نوز رب نوز ریب بھائی کوئی لفظی نہیں ہے ایک ہوتا ہے نظر ایک ہوتا ہے نوز رب باقی نظر یہ تو کوئی لفظی نہیں ہے اس کے گلگان کے اندر تو یہ ہوگا نوز رب ٹھیک ہے یوز ربربان سے مزار مجھول ہے یہ آخر لفظ ہے جمع متقلم کا تو اس میں ہوگا نوز رب راغ کو زبر دیں گے زیر نہیں دیں گے صحیح ہے نہیں ماری جاتی تم سب عورتیں نہیں ماری جاتی تم سب عورتیں نہیں ماری جاتی تم سب عورتیں نہیں ماری جاتی تم سب عورتیں جی کاش بھائی اچھا تو کیا لکھا ہے یہ نوک شب کہاں سے آ گیا یہاں پر لا يزرب لا ربلا لا ربانی لا تزرب لا زر لا ذراب لا ن تزرب لا تو لا تب لا کر لاطک را بان لاتوز رب نہ یہ شد گا سے ان کو لاتوز رب ہاں اس طرح لاتوز ریب منی بھائی کوئی لازی نہیں ہے معرف میں لا مجبور میں لا ترز رب نہ یہ لفظ نہیں ہے اس گردان کے اندر کہ شروع میں تا کو پیش ہو لیکن راہ کو زیر ہو کسرہ ہو ایسا تو لفظ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یا تو تاکو زبر دیتے راہ کو کچرا دے لا ترب نہ دوسرا لا ترز ٹھیک ہے تا کو پیش ہو راہ کو کچرا ایسا لفظ نہیں ہے لا ترز ایسا نہیں یہ باب سب بن جائے گا مزید کے اندر لا تب جی بھائی اچھا دو عورتیں مارنے والیاں جلدی لکھیں جلدی جلدی میں دو عورتیں مارنے والیاں کتاب کسی کے بھی سامنے کھلا ہوا نہ ہو دو عورتیں مارنے والیاں بیانے یہ بڑا لفظان دو عورتیں مارنے والیاں ٹھیک ہے مذہبی نہیں نہیں مذہبی نہیں حضرت دو عورتیں مارنے والیاں ظہار نہیں مارو تم دو عورتیں <تصفح> مت مارو تم دو عورتیں <تصفح> جیسے بتانا صحیح تھا اب یہ بتلائیں کہ مت مارو تم دو عورتیں مت مارو تم دو عورتیں کاشی بھائی نے اور اکرا بھائی نے صحیح لکھا ہے لاتا زرے یہ منی بھائی نے لکھا ہے لا زربا با یہ کا جو ہے با یہ والا مت مارو تم دو عورتیں اچھا ماری گئی وہ سب عورتیں ماری گئی وہ سب عورتیں جی بھائی ماری کہیں وہ سب عورتیں <تصفح> حضرت یہ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے ان پہلے بھی عرض کو جو پیش اور کو زیر دے رہے ہیں وہ اس کردار کے لفظ ہوتا ہی نہیں ہے یا یز ریبو ہوتا ہے یا یوز رب ہوتا ہے یوز ریبو تو ہوتا ہی نہیں یہاں پر وہ یوگ ہوتا ہے وہاں مزید کے اندر جی بھائی ماری گئی وہ سب عورتیں جی مجھے بھائی نے کاشف بھائی نے سے لکھا ہے زورے بنا ٹھیک ہے زوری بنا زورے بنا, بنا, بنا یہاں پر جو ہے راہ کو اور غور کو پیش ہے ماضی مجھول کا سیدھا بنا ماری گئی وہ سب عورتیں ٹھیک ہے باقی مظاہرے میں کبھی بھی شروع میں, جو اے اے اے میں شروع کو پیش کر سکیں زیر نہ دیں ٹھیک ہے اور پندرہ منٹ آپس اور قرآن صاحب بھی آگے کو ہے تعلیم عقائد پڑھائیں گے جمع ہے نا جمع اور ہفتہ invite karein